أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ان نیلقم انہوں نظیروں بشیر سرت بارو پارے کی صورت ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں دو باتیں ذکر فرمائی ہے پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے دوسری بات اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور اللہ تعالی کے بارگاہ میں ہمیشہ استغفار اور توبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ کو بندے کا استغفار اور اس کی توبہ بہت پسند ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں اتارتے عید تو اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو اللہ کے رسول کی ذات تو موجود نہیں ہے آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے دوسری صورت یہ ہے وہ مکان اللہ معزب یسفروں جب لوگ استفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں دیتا استغفار بہت زبردست عمل ہے اور اللہ تعالی کو بے انتہا مومن کا یہ عمل پسند ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں دو عمل ایسے ہیں کہ اگر تم وہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائیں دو عمل ایسے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ دو عمل کیا ہے فرما ایک لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھو اور نمبر دو استغفار کسرت سے پڑھو استغفر تخر اللہ استخ اللہ, اللہ, اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے معافی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے تو سورہ ہود میں اللہ تعالی نے فرمایا انست رب بکم سمتوبو اللہ سے معافی مانگو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو تمہارا لوٹنا بھی اچھا ہو یہ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر فرمائی آگے چل کر آیت نمبر نو اور دس میں انسانی مزاج ذکر کیا کہ عام طور پر انسان کا مزاج کیا ہے انسان کے اندر میں کیا چیز پائی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان ادکن انسان کفور وال ناما یا بس سیا تو انحفر فخر اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کا مزاج یہ ہے کہ دنیا میں یا تو انسان خوشی میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے جب انسان کو خوشی ملتی ہے اور انسان کو دنیا میں راحت ملتی ہے اور اس کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر یہ انسان لفر ہن فخور یہ اتراتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے یہ اکڑنے لگتا ہے کہ دیکھو جناب یہ بھی, یہ بھی میری مرضی کے مطابق یہ بھی میری مرضی کے مطابق یہ بھی میری مرضی کے مطابق اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس میں نعمتوں کے ذریعے سے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اترانے لگتا ہے بھڑکیاں مارنے لگتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ کتنا فضل کیا ہے مجھے صحت دی مجھے ایمان کی دولت دی مجھے اعمال کی توفیق دی مجھے اولاد کی نعمت دی ہے مجھے یہ نعمتیں دی اللہ تیرا شکر ہے خوب اللہ کی طرف جھک جائے کہتے ہیں نا پل پھل دار درخت کی نشانی کیا ہے کہ اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہے اکڑی ہوئی شاخیں تو وہ ہوتی ہے جن میں پھل نہیں ہوتا پھلدار شاخیں تو جھکی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح جو انسان پھلدار ہو جسے اللہ نے نعمتیں دی اس میں خوب جھکاؤ ہو اس میں خوب عاجزی ہو اس میں خوب توازو ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو فرمائے جب اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو یا کرنے لگتا ہے اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر نامید ہو جاتا ہے پھر نامید ہو جاتا ہے گھر پہ بیٹھ جائے گا نماز چھوڑ دے گا ذکر چھوڑ دے گا کہ بس جی میں تو میرے تو ساری معاملات جو نعمت میں اترانے لگے گا اور تکلیف میں مایوس ہونے لگے گا جبکہ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر گیارہ میں فرمایا الی نہ صبر الصالحاد مگر وہ لوگ جو صبر والے ہیں عمل والے ہیں ایمان والے ہیں وہ ان دونوں حالتوں میں نہ تکلیف میں مایوس ہوتے ہیں اور نہ راحت میں اترانے لگتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تکلیف میں صبر کرتے ہیں اللہ کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں آگے سورہ یوسف میں آئے گا دیکھو یوسف علیہ السلام پر کتنا بڑا امتحان آیا ان کے والد یاقوب علیہ السلام پر کتنا بڑا امتحان آیا اور اتنے بڑے امتحان میں وہ اللہ کے رحمت کے طلبگار رہے اللہ کے رحمت کے امیدوار رہے اللہ سے مانگتے رہے بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کر دی تو اس لیے مومن کو نعمتوں میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور تکلیف میں صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے یہ مومن کی زندگی ہے آگے چل کر اللہ تعالی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے مقصد زندگی صرف دنیا کو بنا لیا مکان یرید الحیات الدنیا وزین جس کا مقصد صرف دنیا ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی زی وزینت کہ بس اچھا مکان مل جائے اچھا کپڑا مل جائے اچھی سواری مل جائے اچھی غزہ مل جائے یہی اسی کے اردا گرد اس کی گاڑی گھومتی ہے مکان اچھا ہو سواری اچھی ہو خوراک اچھی ہو لباس اچھا ہو اسی کے اردا گرد گھومتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوفیم ہم دے دیں گے اس لے لو اچھا مکان بھی لے لو اچھی سواری بھی لے لو اچھے لباس بھی لے لو اچھی خوراکیں بھی لے لو وہ فی حال اب کوئی کمی نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں دے دیں گے اس لیکن یہ وہ لوگ ہیں الا اکل لدین علیہ الم فی الآخرت النار کہ یاد رکھنا آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا یعنی اس دنیا کو تم نے مقصد بنا لیا پیسہ چاہیے حلال حرام کو بیچ سے ہٹا دو حلال حرام کی پٹی کو ہٹا دو سوت کو ہٹا دو یہ, یہ کچھ نہیں پر پیسہ آنا چاہیے حلال سے آئے حرام سے آئے سوت سے آئے کاروبار سے آئے چوری سے آئے ڈکیتی سے آئے دھوکہ بازی سے آئے پیسے آنا چاہیے اکاؤنٹ میں جھگڑے سے آئے پڈے سے آئے اختلاف سے آئے بھائیوں سے جھگڑا کرنا پڑے شراکت دار کو دھوکہ دینا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے بس پیسے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تو فرما یاد رکھو لے لو اس طرح تم لیکن آخرت میں تمہیں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا وہ بھی تماسن افیہ وبا فلم مکان یا منون یہ بہت غلط راستے پہ لگے ہوئے اللہ تعالی فرما تھے دنیا کو ضرور حاصل کیا جائے لیکن حلال راستے سے جائز راستے سے اللہ تعالی کی خوشنودی کے راستے سے اللہ کی ناراضگی کے راستے سے نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے سے نہیں لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے ساتھ نہیں اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سات واقعات سورہ سورہد میں ذکر کی سب سے پہلے اس عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جنہوں نے ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی خدمت کی کتنے زمانے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا اللہ تعالی کا وہ عظیم پیغمبر ساڑھے نو سو سال اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا وہ عظیم پیغمبر اپنے ایک نافرمان بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا ساڑھے نو سو سال اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا اللہ کا وہ عظیم پیغمبر اپنے حقیقی بیٹے کو انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ نافرمانوں کے ساتھ مت جاؤ اللہ تعالی کے نافرمان بندوں پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور انہوں نے کہا عذاب میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا آپ کا عذاب کیا کرے گا گیٹ مکید یہ گاڑی ہے کیا نمبر ہے اے ایکس بی اے ایکس پی ون ایٹ نائن یہ بھائی خالص شاید کی غلط پارکنگ کیے اور ادھر بیٹھے ہوئے درد سن رہے اللہ ان کے درد کو قبول کرے اور گاڑی کی غلطی کو معاف کرے اچھے جی تو حضرت حود علیہ حضرت نور علیہ السلام السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالی کے پکڑ سے نہیں بچا سکے ساڑھے نو سو سال اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا وہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان نافرمان ہوگا اور اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا اس کا باپ پیغمبر بھی ہوگا اسے نہیں بچا سکے گا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے اگرچہ پیغمبر ہو آپ دیکھے نا ادھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے ادھر سارے نبیوں کے امام اللہ کا حبیب اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دی جس کو آپ چاہے ہدایت دے تو نہیں ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا بڑا غم تھا کہ وہ میرا چچا جس نے میری اتنی خدمت کی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ابراہیم علیہ السلام کو کتنا غم تھا کہ میرے والد نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا فَلَمَّا لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهُ تبر عَمِنٌ تو پھر حضرت خاموش ہو گئے کیا کرتے نبی بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر پائیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایمان اور عمل کی زندگی گزارو اپنے ذات کے سوا میں کوئی نہیں بچا سکے گا ایمان و عمل کے سوا کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے دیکھو نو علیہ سلاد و السلام کے واقع میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اپنی بیوی کو اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد حضرت صالح السلام کا واقعہ پھر قوم لوت کا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ سارے واقعات اللہ تعالی اس بات پر پیش کر رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کب پکڑتے ہیں یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے قوم نوہ کو اللہ نے پکڑا قوم عاد کو اللہ نے پکڑا قوم سمود کو اللہ نے پکڑا قومی لوت کو اللہ نے پکڑا قوم شعیب کو اللہ نے پکڑا پھر اور اس کی قوم کو اللہ نے پکڑا ان لوگوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور بدبختی کی زندگی میں چلے گئے اور ایمان کی سہادت مندی کو انہوں نے چھوڑ دی چنانچہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیک بخت اور بدبخت کا ذکر کیا ہے ام الدین شقوف افلنا ام اللہ ددین شعروف یاد رکھو جو بدبخت لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے بدبخت کون ہے جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا بدبخت کون ہے جس نے رسول اللہ کی شریعت کو قبول نہیں کیا جس نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جس نے نبی کے طریقوں کی خلاف ورزی کی جس نے اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی سے نکالا یہ بدبختی کے راستے پر ہے اور بدبختی کے راستے پر چل کر یہ ناکام ہو جائے اور جس نے ایمان و عمل والا راستہ اختیار کیا یہ نیک بختی کے راستے پر ہے یہ کامیابی کے راستے پر ہے اور یہ جنت کے راستے پر ہے جو ایمان و عمل کے راستے پر چل رہا ہے اس دنیا کے اندر ہی جنت کے راستے بھی ہیں اس دنیا کے اندر جہنم کے راستے بھی ہیں اس دنیا میں کامیابی کے راستے بھی ہیں اسی دنیا میں ناکامی کے راستے بھی ہیں ایک ہی کلاس میں پڑھنے والا ایک طالب العلم کامیاب کہلاتا ہے دوسرا ناکام کہلاتا ہے ایک پوزیشن ہولڈر کہلاتا ہے اور دوسرے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا بیٹھے تو ایک ہی کلاس روم میں ہوتے لیکن وہ محنت کرنے والا وہ پڑھنے والا وہ جدوجہد کرنے والا وہ کامیابی لے جاتا ہے وہ عزت حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اسے اساتذہ و ادارے کی عزت ملتی ہے اور نہ پڑھنے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے اگر کوئی پوچھے کتنے نمبر آئے کہتے میں نے نتیجہ دیکھا نہیں ہے جب ہم کسی طالب علم سے پوچھتے تھے سالانہ نتیجہ نے کتنے نمبر آئے کہتے پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا نتیجہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہاں حضرت والا پھسل گئے ہیں نتیجہ اور نہ دیکھے یہ کیسے ہو سکتے اس کا تو انتظار ہوتا ہے اتنا مستغنی کہ پتہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں نتیجہ تو یہ کیا ہوتا ہے ایسا تو بول نہیں سکتا کہ میں فیل ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں اسی طرح تو ہم سمجھ جاتے ہیں اب ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے اسی طرح ایک ہی دنیا میں ایک ہی ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ہی گھر میں رہنے والے لو علیہ السلام ان کے بیٹے ان کی بیوی علیہ السلام ان کی بیوی ایک ہی گھر کے اندر لط علیہ السلام جنت کے راستے پر بیوی جہنم کے راستے پر نو علیہ السلام جنت کے راستے پر بیٹا جہنم کے راستے پر معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جنت کا راستہ ایمان اور اللہ کی شریعت ہے اور اس دنیا کے اندر جہنم کا راستہ شیطان اور نفس کی پیروی ہے جو شیطان اور نفس کی پیروی کرتا ہے خواہشات یہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ممکن ہے مسجد میں بیٹھا ہوں جنت کے راستے پہ چل رہا ممکن ہے جن مسجد میں بیٹھ کر جہنم کے راستے میں چل رہا ہوں مسجد میں آیا چوری کی نیت سے مسجد میں آیا جیب کاٹنے کی نیت سے مسجد میں آ کے اپنے لیے جہنم کا راستہ منتخب کیا اور ایک آدمی بازار میں بیٹھا ہے سچ بول رہا ہے کسی سے دھوکہ نہیں کر رہا حلال کاروبار کر رہا ہے بازار میں بیٹھ کر وہ جنت کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے شقیوں و شعیف کچھ لوگ بدبخت ہیں کچھ نیک بخت ہیں بدبخت جس نے جہنم کے راستے کو اختیار کیا جس نے گناہوں کے راستے کو اختیار کیا نیک بخت جس نے جنت کے راستے کو اختیار کیا جس نے اللہ کی شریعت کی تابے داری کو اختیار کیا اور اس کے لیے اللہ تعالی نے چار باتیں ذکر کی پہلی بار فسٹ انکما امر شریعت پر استقامت حاصل کرو جنت کا راستہ کیا ہے اللہ کی شریعت پر استقامت حاصل کرو جب جاؤ یہ نہیں کہ رمضان میں تو ہم نے نماز پڑھی رمضان گئی نماز غائب فجر غائب عشاء غائب عبادات غائب استقامت نہیں ہے یہ کمزور ایمان والا ہے پہلا جنتی انسان کی پہلی نشانی استقامت اللہ کی شریعت پر جم جاؤ ڈٹ جاؤ اس پر اور دوسری نشانی لا لرکن ظلموا ظالموں کا ساتھ مت دینا برے لوگوں کی مائیت مت اختیار کرنا برے لوگوں سے اپنے آپ کو بری مجلسوں سے برے لوگوں سے برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اپنے بچوں کو بچا کے رکھو اپنے گھر والوں کو بچا کے رکھو یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھی اور جا کے گھر میں ڈراما بھی دیکھا چلو جی ابھی درد سنا ابھی, ٹی وی کھولو ذرا ڈراما بھی تو دیکھے ترکی والا بہت اچھا ڈراما ہے ساز کبھی بہو تھی تو اب ساز کبھی بہو تھی وہ بھی چل رہا ہے ادھر قرآن بھی چل رہا ہے سمجھ میں آ گئی بات نہیں اور تھوڑا سا یہ ڈائلگ بھی دیکھ لو تو عمر صاحب اگر یہ دونوں کام ہوں گے تو پھر گاڑی صحیح نہیں چلے گی دو so. اسٹیشن پر ریڈیو کبھی نہیں بولتا اگر آپ اس کے کانٹے کو دونوں اسٹیشنوں میں ملانا چاہے کہ انڈیا بھی سنو پاکستان بھی سنو hmm. یا تو انڈیا سنو یا پاکستان سنو دونوں ایک, ایک ایک لائن میں نہیں سن سکتے ایسے ہم جاتے کہ نہیں کچھ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرے تھوڑا بہت شیطان کو بھی بالکل دشمنی نہیں کرنی چاہیے نا نقصان پہنچا دے گا تھوڑا سے اس کو بھی راضی رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں لاتر کنولہ دینا ظلم ظالموں کی طرف مہلان مت کرنا گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو نیکی بھی کرے گناہ بھی کرے وہ تو خط ہو گیا پھر استقامت نیکی پہ حاصل کرو اور نمبر دو گنا کی طرف ظالموں کی طرف برے لوگوں کی طرف مت جھکو اور نمبر تین اقمال نمازوں کو قائم کرو نمازوں کو قائم کرو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز پڑھنا نہیں کا قرآن قائم کرنا خود پڑھو گھر والوں سے پڑھاؤ پورے آداب کے ساتھ پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو دفتر میں ہو نماز پڑھو دفتر والوں کو پڑھواؤ ساتھیوں میں ہو نماز پڑھو ان کو بھی نماز یعنی پورے ماحول کو نماز کے اثرات سے منور کرو اور نمبر چار صبر کی زندگی گزارو تکلیفوں پر اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرو یہ ایمان والوں کی اللہ نے علامات ذکر کی استحقامت علدین برائی سے اپنے آپ کو بچانا نمازوں کو قائم کرنا صبر اور شکر کی زندگی گزارنا یہ ایمان والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے رب نا تقب المی نا مناسک نا و طب علین طوب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خلقی و صحبی اجماعین الله اللہ